کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں روپ ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور ان کا ٹکانہ دوزخ ہے اور کیا برا ٹکانہ نا انصاف ہے کا